انل ہارث الشری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل بخمس و والسمع و تاعت و ہجرت ول جہاد فی سبیل اللہ یہ مشکل المسابیح میں جو یوں سمجھیے کہ علم حدیث کا وہ پرائمر ہے یہ کتاب ابتدائی کتاب یہی ہے کہ جو تمام دارالعلوموں میں پڑھائی جاتی ہے اس میں مستد احمد اور جامع ترم کے حوالے سے روایت موجود ہے حضرت حارث اشری فرماتے رضی اللہ تعالی عن ہو کہ حضور نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اب ذرا نوٹ کر لیجیے اطاعت پر گفتگو ہو چکی ہے اطاعت اگر نہیں ہے رسول کی تو ایمان نہیں ہے کل امتی یتخل الجنت اللہ من ابا کیلا و من ابا کال من اطانی دخل الجن و من ابا یہاں حکم کا لفظ حضور خود استعمال کر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 آپ کی قینچی چل جانی چاہیے کہ فساد اور فجار کے ساتھ آپ کی دوستی نہ ہو آپ آپ کی محبت قلبی کا تعلق جو ہے منقطع ہو جائے یہ ہجرت ہے والجہاد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے اس کے لیے یہ مثبت پہلو ہے اس کا جد جہد ہے محنت ہے ایشار ہے قربانی ہے انفاق ہے قطال ہے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 یہ حدیث ذرا یاد کر لیجیے اور اپنا جو ہمارا تصور دین اس وقت کا ہے اس کو اس حوالے سے ذرا اس کا جائزہ لیجیے ہمارے تصور میں تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں وہ پانچ چیزیں ہیں وہ بھی حدور کی حدیث ہے وہ نہیں السلام و علاقم سن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت و اللہ الہ اللہ وقام السلاط و اطا الزکات و صو ر مضانہ وہ حج البیت منستقا الیہ سبیلا یہ پانچ ارکان اسلام ہے کل میں شہادت نماز روزہ حجکات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 فرماتے ہیں کہ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سم وقتاعت یہی در حقیقت وہ جوڑا ہے جس کے حوالے سے یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے کہ فتح اللہ مستتا تم وسماؤ آتی ہو تو یہاں پر فرمایا کہ کالا کالا مایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سنگ وقتاعت ہم نے بیعت کی تھی با ابھی وہ کہتے ہیں بیچنے کو یہ بے و شرح ہے اللہ کے ساتھ ان اللہ اشتراسم الجنح لیکن اللہ سامنے موجود نہیں ہے رسول کے ہاتھ پر وہ بے و شرح ہو رہی ہے اور عرب کا اصول یہ تھا کہ کوئی سودا جب مکمل ہو جاتا تھا تو ہینڈ شیک ہوتا تھا یہ مسافہ بیت میں بھی ہے لیکن وہ بیت کس کی تھی اللہ سم و تعطرا نوٹ کیجئے یہ سم و تین اس میں آئی ہیں کیفیات فل رسرے چاہے تنگی ہو چاہے آسانی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 میرے اندر اس کی صلاحیت زیادہ ہے یا یہ کہ میں میری اسٹینڈنگ بہت ہے میں بہت عرصے سے جماعت کے اندر ہوں لیکن یہ نو وارد ایک اسے امیر بنا دیا گیا یہ معاملات ہوئے ہیں جب حضرت زید نے ہارسا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے غزوہ موتا کے موقع پر امیر بنایا اطراضات کیے گئے جعفر تیار جیسے لوگ ان کی کمان میں دیے جا رہے ہیں اتنے جلیل القدر صحابی حضور کے چچا زاد بھائی حضرت علی کے بڑے بھائی اور ایک آزاد کردہ غلام جو ہے آزاد شدہ غلام زید ابن نے ہادیر بنایا جا رہا ہے پھر ان کے بیٹے کو بنایا ہے آپ نے اپنے مرض وفات میں امیر حضرت اسامہ ابن زید کو رضی اللہ تعالی عنہما اس پر بھی اعتراضات ہوئے اور حضور کے الفاظ مرض وفات کے اندر بڑے آپ نے غصے دے کہے ہیں کہ آج اگر تم اسامہ کی امارت کے اوپر اعتراض کر رہے ہو تو اس کے بعد کی امارت پر بھی تم نے اعتراض کیا تھا انسانی معاملات میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں پیچیدگیاں ہوتی ہیں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 لیکن در حقیقت یہ ٹکڑا جو ہے اللہ انترا کفرن بباہن ان دکمفی ہے من اللہ برہان یہ صرف مسلم شریف کی روایت میں ہے بخاری کی روایت میں نہیں دوسری بات یہ نوٹ کی یہاں سیدا بدل گیا اب تک سیگا ہے بیت کرنے والوں کی طرف سے با یانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العسر اللہ سم و تاطے فل حسرے ول یسری ول منشتے ول بک رہے ولا اسرتن علیہ نا ولا اللہ نناز المرہ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 دو سو گدھوں کے دماغوں سے ایک انسان کا دماغ وجود میں نہیں آتا سیدھی سیدھی بات ہے گرے دستر دمہوری غلام پختہ کا شو یہ جو مغرب کا تصور ہے اکاؤنٹنگ اف ووٹس کا اس سے بچو اس فیصلہ پھر ہوگا صاحب امر کا اگر وہ کتاب و سنت کے منافی ہے تو نہیں مانے گا تو میں تفصیل سرز کر چکا ہوں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 اشار و قربانی جو ہے وہ بھاری پڑ رہی ہے یہ اس کا زمیر بتائے گا بل انسان والا نفس ہی بصیرہ ولاء القامہ عزیرہ ہر انسان اپنی حالت کو خوب جانتا ہے میں کہا ہوں اس کا زمیر اس کو بتا دیتا ہے یہ ہے بی سموتا اس کے بارے میں بس جو باتیں اور نوٹ کر لیجیے یہ بیت و سموتاط جو ہے حضور نے مکے میں نہیں لی اگرچہ یہ مکی دور ہی میں ہوئی ہے سمجھ لیجیے کہ کس مرحلے پہ ہوئی مکے میں کمیونٹی ابھی چھوٹی تھی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 اس کا دار و بدار ہے اسی سے استبات اور استدلال ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وسمروی اور عامر کم بخم سن بل جماعت و سمے و تاط فل یہ آپ کو بل جماعت و سمے و تاط وجت ول فی سبیل اللہ اور پھر اس سموتاد کے لیے یہ بیت سموتاط جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہیں ہم ان کو تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں بارک اللہ لی و فی قرآن العظیم و نفانی و یا کم بل آیات مذکل